ايو هل الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايامم معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية تعام مسكين فمن تترع خيرا فهو خير له وأم تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العزيز ہر قسم کی ہمد و تعریف تمجید تنجیز اس مالک الملک رب العزت وحده لا لاشریک ملائک ہے کہ جو ساڑی زندگی اندر مختلف ایسے مواقع پیدا فرماتا ہے کہ جنہ تو اگر فائدہ اٹھانا چاہے کوئی شخص وہ بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکا اور اگر وہ او مواقع کسی شخص کی غفلت اور سستی دی نظر ہو جان تے پھر نقصان بھی ایسا پہنچتا ہے کہ جہاں اندازہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن وقت گزرتا چلا جا رہا ہے وہ مواقع سارے سامنے یقے بعد دیگرے آ رہے ہیں لیکن بہت تھوڑے ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں جڑے انتظار اندر دینے. تلاش اندر ر کہ کدوں کوئی نیکی دا موقع ملے اللہ راضی کرن کا بہانا بنے اور اسی او دے تو پورا فائدہ اٹھائیے اللہ کرے کہ ابھی بھی ایسے منتظر اور ایسے متلاشی بن جائیے کہ اسی نیکی نو دیکھ دے رہیے کدوں وہ کدوں دی توفیق ملتی ہے کدوں اور وقت آئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا جب موقع ملتا ہوے فورن کر گزرنی چاہیے اگر آدمی تردد اندر پی گیا کہ چلو کر لماں گا پھر دیکھی جائے گی کہ فرمایا شیطان پھر کبھی وقت آن نہیں دینا کبھی موقع مل نہیں دا نیکی کا جدو موقع ملے جدوں وقت آئے جدوں توفیق ہو فورن کر گزر اور قرآن مجید اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے فستا بے کل خیرات نیکی اندر دور لگا دیا کر ایک دوسرے تو اگے بڑھ چڑھ جان کی کوشش کریا کر دنیاوی معاملات اندر کہ ایک دوسرے نال مسابقات ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش بڑی کرتے رہتے ہیں لیکن شاید ہی کبھی کوئی ایسا خیال آیا ہوگ کہ نیکی اندر کسی تو اگے بڑھ جائے نیکی اندر دوڑ لگا دے سیاب دیا ایسیاں مثالیں ملتی رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید کا چوتھا پارا جس آئےت کریمہ تو شروع ہوتا ہے اس آئےت کریمہ اندر اللہ وحد عشریق نے ارشاد فرمایا ہے کہ تھی ہر گز ہر گز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے ہتا تن پگو نما تو بھون جدوں تک اپنی سب پسندیدہ اور محبوب چیز میرے رستے اندر خرچ نہیں کرواں تن پگولہ تھی جو کچھ بھی خرچ کرتے رہتے ہو میرے رستے اندر جو کچھ بھی دے دے ہو میں اس چیز ہوں اچھی طرح جاننا کہ وہ تینی پیاری تھی کنونی محبوب سی کن مربوب سی اندر وہ نکمی سی باہ تون پے کھن شاید اے نہ سمجھنا کہ اللہ دھوکہ دے دیا گے کوئی نکمی چیز خرچ کریں گے تو ظاہر یہ کریں گے اصل بہت بڑا تیر مار دیا میں جاننا کہ وہ چیز تیاری تھی یا نکمی تھی تو نگاہ تصو دکھلاوے اور ریاکاری بھی خرچ کیتا ہے کچھ یا میری رضا واسطے کی سب کچھ مینوں پتا ہے میرے علم اندر ہے اے یہ آیت جس ویل اتری کوئی صحابی بلند آواز نال اے آیت پڑھتا چلا جا رہا سر مدینہ منورہ دی ایک گلی کیونکہ وہ انتظار اندر رے سن یہ شوق ہوں سر قرآن مجید کی کوئی آیت کوئی سورت کوئی حصہ اترے ابھی وہ پڑھیے وہ تلاوت کریے اُنہوں یاد کریے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہ دبود آشریخ نے یہی حکم دیتا ہوا ہے اتلو ما اوحی من اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب یہ قرآن جو ابھی آپ آب سے نازل فرمانے ہوں آپری وی یہ آیت سورت آپ تک بھیجنے کا منل کتاب اے کتاب لوگ پڑھ پڑھ کے سنایا کرو یہ تلاوت فرمایا اس صحابی نے اے ای آیت سنی یاد کی اور بلند آواز میں پڑھتا جا رہے ہیں رضی اللہ عزیز. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی آبی انہوں نے یہ ای آیت سنی پڑھنے والے کی زبان تو یہ ای آیت سنی اور اس سے ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوئے پوچھا کہ میں اس طرح ایک آیت سنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ اہل زبان سن عربی انہوں نے مادری زبان تھی وہ سمجھتے سن پرانے مجیب دے الفاظ نو نی تراکیب نو عرض کی تھی حضرت ابو طلحہ نے کہ میں اس طرح ایک آیت سنیے کوئی شخص پڑھتا جا رہا تھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو طلحہ یہ آیت ہوں ہی اتری ہے تھوڑی دیر پہلے ہی اللہ نے نازر فرمائی جا مفہوم کی ہے کہ تسی نیکی نو ہرگز نہیں پا سکتے نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے وقت ہے کہ اپنی محبوب اور اپنی پسندیدہ چیز میری راہ اندر فرسم فرمایا ابو طلحہ یہ تھوڑی دیر پہلے ہی نازل ہوئی ہے ابو طلحہ سوال دیکھو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے اجے کسی نے عمل تو نہیں کیا ابھی تو سنی امسنی کر دیتی نا ادھر سنی ادھر کر دیتی وہ سنتے سن عمل کرنے حضرت عمر سورہ بقرہ حضرت عمر نے دو سال اندر پڑھی کسے شخص نے پوچھا حضرت دو سال لگ گئے تو اے سورت پڑھن اندر فرمایا ہاں میں جنا سبق پڑھتا تھا سا عمل کر کے پھر اگے پڑھتا جنا سبق پڑھتا تھا نا وہ عمل ہو جاتا سا پھر اس کو اگے چلتا حضرت ابو صلاح فرما دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ یہ کسی ابھی عمل تھی کیتا فرمایا نہیں یہ ہونی نازل ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی فرمایا اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینہ منورا دی آبادی دے بالکل قریب جہاں باغ ہے نا اے میری ملکی ہے اے دے تو علاوہ اور بھی بے ہوشمار میری جائیداد ہے میری پراپرٹی ہے باغات میں زمین میں مکان میں لیکن اے باغ سب تو قیمتی ہے اور سب تو زیادہ مینو محبوب ہے شہری آبادی دے بالکل نال لگ رہا ہے جن میں اپنی زبان اندر نیائی زمین کہیں زمیندار طبقے معلوم ہے کہ نیائی زمین بڑی قیمتی زمین ہو جی آبادی دے نہ حضرت ابو طلعہ لگے اے باغ مینو اپنی ساری جائیداد اور ساری زمین زیادہ محبوب ہے اور زیادہ قیمتی ہے اے اللہ رسول صلی اللہ, علیہ وسلم حیسو اللہ اے باغ میں آپ دے حوالے کیتا جتھے اللہ راضی ہوں ہو خرچ کرتے ہوئے دوں ابو تلح کی شوق دیکھ کے خوش ہوئے حضرت ابو تالا اس طرح تھپکی دیکھ کمر ہاتھ مار کے تے فرمایا مال راب کا مال راب ابو تلہا تیرے مال میں جنہ اج تین فائدہ پہنچایا ہے, تو پہلے کسے نو پہنچا ہے تو کسے نو پہنچے نہ اللہ راضی ہو گیا تیرے سے کہ میں حکم بھیجا ہے میرے بندے نے من بھی لیا اور عمل کر دیا فرمایا کی فرمایا ابو تلح تیری ایک قربانی اللہ نے قبول فرما لی ہوں ہی خود دیکھ تیر عزیز و اقارب آکار تیر رشتے دار کون غریب ہے کون مستحق ہے جیڑے جیڑے تینو غریب نظر آتے اپنے رشتہ رشتے دار جا اے بال جا کے انہوں نے نال آ دے, دے اللہ نے تیری قربانی قبول کر دی جاننا سی اس طرح من انتظار اندر رے سن کہ نیکی دا کوئی موقع آئے تو ابھی تو فائدہ اٹھائیں رمضان آ گیا ان شاء اللہ ہو سکتا ہے اللہ کا یہ بڑا ہی کرم ہے وہ بڑی رحمت اور مہربانی ہے امت مسلم اللہ تاہبل فرمایا رسول مقصول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ. کہ میری امت کا کوئی فرض نیکی دی جدو نیت کر ہے، دو ہی اللہ ازر اور ثواب دینا شروع کر دی. نیکی دی جدو نیت کر لو ارادہ کر دا اجر او اور ثواب شروع ہو جدیث الفاظ نے فرمایا نیت الما خال صلہ بعض اوقات ایسا بھی ہوندا ہے کہ مومن دی نیت دے عمل امل نالوں بھی اگے لم نیت المخ خیر من ہی مومن دی نیت مومن دا نیکی دا ارادہ جڑا ہے عمل نو بھی زیادہ اللہ سے ہاں قابل قبول دا تعلق ہے دل یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لو نیت دا تعلق ہے دل نال میں اس بات واسطے زور دے ہوں کہ اخبارات اندر، اندر، اندر، چھوٹے چھوٹے روزہ رکھنے کی نیت تے الفاظ کی لکھے ہوئے تو مشاہ رام نہ قرآن اندر موجود نے نہ کسی حدیث اندر موجود نے نہ کسی ایمان تو ثابت نے جنہ کوئی اصل ہے ہی نہیں نیت دا تعلق دل نہ ہے جس ویلے رات نا انتظار کیا جا چند چڑھ پہ اعلان ہو جنابیاں پڑھ لینا بندہ صبح اٹھنے سارے انتظامات شروع کر دیا ہے کتنے کڑیوں الارم پیا لگا ہے خواتین جہیا نے وہ صبح نا پکان کا سامان جہ تیار کر لیا دہی واسطے برتن رکھ لیتا ہے کہ صبح اٹھتی ہیں دہی دوں گی گھر کے ہر فرد میں یہ تاقید کی جا رہی ہوں کہ جنوں جان آ جائے جہاں آگان صبح سہری سن لے وہ سارے نو اٹھا دے کتنے روزہ اٹھارا نہ رکھنا پڑے بغیر کھا نہ نیتے یہ بت نیت ہی تو نہیں نا نیت ہے نا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزے کی نیت کر دے دیں تاکیر تیاری کا حکم دے کدی آپ نے بابے سو میں کا دن تو من شاہر رمضان زبان نل بول کے کوئی الفاظ نیت دے نہیں ادا فرمائے سن اگر کسی کو کوئی ایسا دلیل کوئی ایسا ثبوت ہے تو مہیا کرے شیطان نے دین اندر ایسے طریقے نل، نقب زنی ہے سن لا دیتی ہے کہ اب کردے بھی سب کچھ رہیے حاصل بھی کچھ نہ ہو شیتان کی کوشش یہ ہے کہ اے محنت بھی کر مشقت بھی کر بھی خرچ کر سب کچھ کر تے عمل کوئی بھی نہ ہو ایک چیئر ہی نظر آئے جروی کگا لے ملا ہو اللہ نے قیامت دے دن بے شمار ایسے بدکسمت اور بد نصیب لوگ میدان محشر اندر پہنچن گے کہ انہوں نے ساری زندگی دے کیتے ہوئے عمل جڑے نے وہ رات دا ایک ٹھیر ہی نظر آئے گا کوئی چیز بھی بچی نہیں ہوئے گی سڑ نہ گئی ہو مال دے جل جان دی وجہ کی سبب کی کہ ساری زندگی محنت کی مشقت کی ہے، بڑا کچھ کی ہے، تھی آمال سارے ہی ضائع ہو گئے سڑ گئے وجہ اور سنت کے مطابق نہیں کیے گئے عمل کرن لگیا وہ طریقہ نہیں اپنایا گیا ہوا جہرا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جا آپ نے اپنایا ساری زندگی جس طرح وہ کم کر کے دکھائے نیت دا تعلق دل نال ہے فرمایا نیت المومن خیر من آمال ہی جس ویلے موہمن کسی نیکی دی نیت کر لینا نا اپنے دل اندر ایک مصمم ارادہ کر لینا کہ دی نیت نانتا کون ہے یا تو نیت کرنے والے نو پتا ہے تے یا اللہ نو پتا ہے اللہ فرمان دے انہو علیم تو دل اندر جہاں جی بات پیدا ہو رہی ہو جی خیالات اٹھ رہے ہوں میں جانتا نیت کرنے کرن والا جانتا ہے یا اللہ پتہ ہے کہ یہ دل اندر کی نیت اور ارادہ عمل اندر ریاکاری شامل ہو سکتی ہے دکھلاوا آ سکتا ہے نمود و نمائش کا کوئی پہلو ہو سکتا ہے عمل کرن لگیا کوئی کمو بیشی ہو سکتی ہے کمی بیشی اگر اندر ہو گئی تے خراب ہو گیا کام نیت جہی ہے بعض اوقات عمل نہوں زیادہ درجہ رکھ دی اللہ پہ. اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ امت مسلمہ دا کوئی فرد جدوں تو نیت کر لوے نیکی دی ادوں تو ہی اجر سواب شروع ہو جاتا یہ دی مثال بڑی عام ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان نماز پڑھ ہے کہ اگلی اون والی نماز جہی ہے او دے بارے اندر دل اندر ارادہ اور نیت کر ہے مثلا صبح دی نماز پڑھ لی کسی مسلمان کہ زہر دی نماز اجے صبح چھ تو لے کے ایک بجے تک سات گھنٹیا بعد زہر دی نماز آنی ہے یہ سوچ رہا ہے کہ وہ وقت کتنے آئے گا میں نماز کتنے پڑھا گا جماعت مل سکے گی کہ نہیں مینو اپنے کام جلدی نال نپٹا لین چاہیے تاکہ میں وقت نماز پڑھ لوا یہ ساری نیت ہے نا اگلی نماز دی فرمایا انتظار اسال ایک نماز پڑھ لین تو بعد دوسری نماز دے بارے اندر جہی سوچ دے دل اندر پیدا ہو رہی ہے نا اللہ اس نماز کو لے کے اگلی نماز تک بس سارا وقت ہی نماز اندر شامل کر دینا. ناما مال اندر اس طرح ہی لکھ دیتا جا رہا ہے جس طرح میرا بندہ نماز ہی پڑھ رہا ہے دوسری مثال لو یہ تو ہے نا کم کاج کرتا پھرتا فرمایا محمد اللہ ایک مسلمان عشاہ نماز با جماعت ادا کر لو سنت کے مطابق یہ بات ہمیشہ ذہن اندر رکھنا ایشاہ نماز با جماعت ادا کر لو اجازت مل گئی فرمایا جا جا کے سو جا آرام کر اے ہن آرام کر رہا ہے سو رہا ہے نیت حاصل کر رہا ہے تے نیت اگر اے کر کے سو جائے کہ انشاءاللہ صبح دی نماز بھی جماعت یہ ارادہ موجود ہوگی صبح دی نماز بھی اسی طرح جماعت نالی ادا کربہ کی اذان ہون تک ستا رہے فرمایا صبح اٹھ کے جماعت نال نیت کے مطابق نماز ادا کر لئیے ادھی رات کے قیام کا سواب اسا نہیں نماز جماعت پڑھنے سے ادھی رات کے قیام کا سواب صبح کی نماز جماعت پڑھنے بندہ ستا رہا ہے تھی اللہ نے لکھوا ہے دے نام کہ میرا بندہ ساری رات ہی قیام اندر میرے سامنے کھڑا رہا نماز ہی پڑھتا ہے انعام بڑے نے لیکن احتیاط کی ضرورت ہے شوق کی ضرورت ہے رمضان آ رہا ہے ان شاء اللہ نزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نی کا جس موقع قریب آ رہا ہوں دا تھی نا؟ تے اس نیکی واسطے ذہنی طور سے تیار فرما دے کہ تیار ہو جاؤ ارادہ کر لو نیت کر لو انتظار کرو کہ فلاں نیکی کا وقت آ رہا ہے جدو تو یہ کام شروع ہو جائے گا نیت ہو جائے گی ارادہ ہو جائے گا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ سلمان تیری قسمت اندر ایک رکھی ہوئی فارس پرانا نام ہے ایران دا ایران تو اللہ نے عرب اندر پہنچایا وہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے کہ شاہبان دا آخری دن سی رمضان تو پہلا جہاں مہینہ ہیں ہو سکتا ہے شاہبان شاہبان کا آخری دن, دا دا دن رس اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سام ایک بسیت اور لمبا مغز خطبہ ارشاد فرمایا جہاں اندر رمضان دی آمد دی خبر دیکھی کہ فرمایا یا ایمان والے خوش, خوش, بختوں اللہ علیہم ان دی خوش نصیبی اور دی خوش بختی دی کیا ہی بات ہے دے بارے اندر قرآن پیا پی رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اللہ ان راضی ہو گیا وہ اپنے اللہ تاضی ہو گیا مومن دی انتہائی خواہش یہی ہے نا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات جو کچھ بھی ہے یہ ساری چیزاں کا مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جنا اللہ نے راضی ہون کا کر دیتا ہوے پھر انہوں دی خوشبختی اور خوش نصیبی کا کوئی مقام ہو سکتا ہے روی اللہ نے پہلے اپنے راضی ہون اعلان ایلان کیا اللہ انہوں راضی ہو گیا ہے زو ان ہو اپنے رب نال راضی ہو گئے اللہ اج کوئی شخص انہوں ناراض ہوں ہے تے پیا انہوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا شان اندر کوئی فرق نہیں آئے گا جہی تلہ راضی ہو گیا ہے ساری دنیا بھی وہ ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے وہ بگاڑ سکے یہ کسی شخص کی اپنی بد نصیبی ہے کہ جس بندے نال اللہ راضی ہو گیا وہ کہے میں ہو ناراض ہوں ناراض ہے ناراض تری ناراضگی کی قیمت تینوں کون پوچھتا ہے اللہ تازی ہو گیا ہے ایسے بدنصیب لوگ موجود نے دنیا اندر جہے ان ہستیاں ناراض نے نال نے لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ اللہ اللہ انہوں نے راضی ہو چکا ہے اور انہیں اعلان کر دیتے ہوئے کہ میں انہوں نے راضی ہوں حضرت سلمان فارسی بھی ایک خوش قسمت اور خوش نصیب میں. اللہ عنہ وہ فرمان نے کہ خطبہ ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیے اور کوئی کم کرا واسطے ذہنی طور پہ تیاری بڑی ضروری چیز ہے اگر آدمی پہلے تو تیار ہوے انتظار کر رہا ہوتا موقع آ رہا ہے میں کرنا ہے کام دے کرن اندر لطف بھی زیادہ مزہ زیادہ آ گا اچھے طریقے انجام دینا اجر او اور سوا بھی بہت زیادہ ملتا فرمایا یا <سؤال> <سؤال> میرے ساتھی اے خوش بخت ہو خوش نصیب ہو میرے دوست اے ایمان لال عظیم جڑا مہینہ ان قریب شروع ہونے والا ہے یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ شہر عظیم اس مہینے دی کی کن شان ہونی چاہیے جلی شان محمد ال رسول اللہ والے اللہ ہی وسلم بیان فرما پیغمبر کی زبان چو ہی نہیں کوئی لفظ نکل جاتا قد شاہ رن عظیم فرمایا مایا مہینہ مہینہ قریب شروع ہونے والا ہے نا اے بڑا ہی عظیم و شان مہینہ اور اس مہینے دا معروف نام ہے رمضان اے دا مادہ ہے لفظ دا رے نیم زاد رمس اور رمض کیا جانا ہے ایسی سخت گرمی اور دک جڑی کسی چیز نو جلا کے رکھ دے لغت کتاباں رمضان دے مہینے دا یہ نام رکھن دی وجہ جس ویسے تلاش کیتی جائے نا کہ اس تو یہ لفظ ملتا ہے سمنے یا رمضان یحرک ہرو کہ اس مہینے دا نام رمضان سخت گرمی اور حرارت جیڑی کسے چیز نو جلا کے رکھ دے نام رمضان رکھے ہی اس واسطے گیا ہے کہ اے اللہ کے بندیاں دے گنا وہاں جلا کے رکھ دیں سارے گنا وہاں ساڑ دینا ای رما یہاں رمضان رکھے ہی اس واسطے گیا ہے کہ گنا وہ اگ لا کے ہے اللہ فرمایا جہا مہینہ شروع ہونے والا ہے نا کد اصل شاہ رجیب بڑا ہی عجیب مہینہ مسلمان کی خوشی انتہا نوچ جانی نا جب یہ گنا سڑ اے دیاں غلطیاں سواہ بن جان او شخص دی, دی انتہا ہو جاندی ہے نیک عمل کر درمایا ابھی ہوں چان مہینہ شروع ہوا جی خوشیار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ دوسرا لفظ کی استعمال فرمایا شہر مبارک اے مہینہ بڑی ہی برکتوں والا جاؤ والا ہے ولو سب تو اہم مخلوق اللہ بھی انسان اور جن ہے وَلَوْ أَنَّ جی تے زمین والے میرے تے سچے دل نل ایمان لے اون. اللہ وَلَوْ آن اللہ ولو اہل قرآن اگر زمین تے بسن والے زمین اندر رہن والے سچے دل نل میرے تے ایمان لے آؤ میرے وعدہ تے یقین کر لو تے میریا حرام کیت ہو چیزاں تو بچ بچ کے چلن تے حلال چیزاں دی تلاش شروع کر دینے کا مان ہوتا ہے حرام چیزاں تو بچ بچ کے چلنا حلال چیزاں لبدیا پھرنا بلاؤ اہل قرآن اگر زمین پہ رہن والے میرے پے سچے دل ایمان لے آؤں تے حرام چیزاں تو بچ کے رہن حلال چیزاں دی تلاش شروع کر تے میں کرا یہاں سلوک لفت میں آسمان دیا سارا برکتاں دے دروازے ان کمی چاہے اللہ دے مہربان ہونے اندر کوئی کمی نہیں کوئی شک یہ مہینہ خدا کی طرفوں برکت لے کے آ رہا جائے فرمایا مایا ازل کن شاہر ازیم بڑا عظیم شان مہینہ شروع ہوا جی شاہرن مبارکن بڑیا برکت والا مہینہ شروع ہونا خدا دیا برکت اور رقمت دریا بہ جانے نے تو گیانی آ جائے سیلاب آ جانا اللہ کی رحمت اللہ اتو ابتدا کیتی آغاز فرمایا رمضان کی آمد کرتے اندر جو جو کچھ اللہ نے تبدیلیاں کرنی نے جو تغیر ہونا ہے اس کائنات اندر او دا ذکر بڑی تفصیل نل بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے مہینہ اے دی آمد دی خوشی اندر پچھلے سال شوال دی یکم تاریخ تو لے کے پچھلے سال جدو رمضان ختم ہوا سی جس دن اتنا عید پڑی عید الفطر پہلے تو اے دیکھو کہ پچھلے سال سارے نال کنے احباب کنے دوست کنے بزرگ شامل سن جڑے اج موجود ہیں کہ ایک یہ ضمانت دیتی جا سکتی ہے کہ ابھی آئندہ موجود ہوں کہ اللہ ہی بہتر جانا ہے کہ کن ہونا ہے کئی ایسے وجود اور نفوس اب موجود نہیں یہ مہینہ سے ہر سال آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اندر دی اس طرح ہر سال آ رہا ہے. ایک وقت آیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں دیا نظران تلاش کر دیا پھر نظر تلاش کردی فر رہی دیکھ رہے لیکن ہوں نظر آ رہے مسجد نبوی دے ایک کونے اندر ایک پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آرام گاہ نظر آ رہی ہے آپ نظر نہیں آ رہی حضرت بلال ایک دن مجبور کیتا ساتھی نے کہ بلال اذان پہ رضی اللہ یہ کس طرح کے خوش بخت اور خوش نصیب لوگ سلمان ایران سے لیا کہ تیرے لیے ایک نعمت رکھی ہوئی ہے عرب اس پہنچ جی رضی اللہ بلال ہبشے سے بلا لیا اللہ رضی اللہ ساتھی مجبور کر رہے ہیں کہ اذان سناؤ ازان سنی نیو بڑی دیر ہو گئی ہے حضرت بلال کہہ رہے نے کہ نہیں میں اذان نہیں کہہ سکا گا میں اگے اذان جس ویل کہ سا اور اس کلمے تہچتا سا اشحد محمد اللہ میں گواہی دینا کہ محمد اللہ, اللہ یہ کلمہ بول رہا پہنچ کے زبان دینا کہ اے محمد اللہ دے رسول کہو میں, نو مجبور نہ کرو. میں آزان نہیں کہہ سکاں گا پہلے تے میں اشارہ کرتا تھا دیکھ رہا ہوں دا تھا اعلان کر رہا ہوں تھا کہ آج میں اعظام کم گا کہ میں کنے والے اشارہ کرتا لیکن دوستہ نے مجبور کیتا اور بات اوہی او ہوئی جدا خدشہ سی حضرت بلال جس میں اس کلمتے تونکے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر جلوہ گر نظر نہیں آئے آپ تشریف فرما نظر نہیں آئے بلال کی ہمت جواب دے گی بےہوش ہو کے ات یہ رمضان سے اور آ رہے گا قیامت تک لیکن ہستیاں جاندیاں جی آیا ایسا رمضان جدی اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں یہ صدمہ آجے تازہ ہی سی تیسرا رمضان ایسا آ گیا جہدر ابو بکر نظر نہیں آئے رضی اللہ ہو ابو بکر بھی اللہ نے اپنے ہاں بلا لیا کہ یہ سلسلہ چلتا ہے اور ہاں یہ چل رہا ہے رمضان آ رہا ہے دوست احباب جا رہے نے اپنی اپنی باری نلہ کے بلاوے قبول کر دیا سانو بھی ہر رمضان ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نو ہر نماز جڑی پانچ دفعہ روز آ جی فرمایا مسلمان نو ہر نماز پڑھن لگے ہوں یہ ہی خیال ہونا چاہیے کہ یہ میری زندگی دی آخری نماز ہے ہر نماز پڑھن لگے یہ احساس اور یہ خیال اگر دل اندر موجود ہوے گا نا تو بڑی احتیاط نال نماز پڑھی جائے بڑی توجہ نماز ادا کرے گا مسلمان یہ دل اندر یہ خاص گی کہ میں نماز پڑھا تو میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے خوش ہو جائے اور نیکی دے بارے اندر سوال کیا گیا سر آپ کو لو مل احسان یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی چیز ہوں احسان کنوں کیا چاہ آپ نے اور نیکی کی تعریف کردی ہوا فرمایا نیکی اس کام کیا جانا ہے کہ جس تو اللہ دی عبادت کر لگیں اللہ دی بندگی کرن لگی اینی توجہ نال، اینی تیان نال، اینی اچھے طریقے نال، اینی احتیاط نال او کریں انہ کا ترا ہو جس طرح اپنے سامنے اپنے رب نو دیکھ رہے ہیں جیسے عبادت کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. جے ایمان اجے اتو تک نہ پہنچیا ہوئے تو پھر کم از کم یہ یقین تھی اس ویل ہونا چاہیے تو اراک آ کہ میرا رب تو مینو دیکھ رہا ہے نا وہ تو دیکھ رہا ہے نا جی میں عبادت کر رہا فرمایا مسلمان نو ہر نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ اے میری زندگی دی آخری نماز چلو اے بات یہ آہستہ آہستہ پیدا ہوے گی ایمان نل تعلق ہے یقین نل تعلق ہے اور ایمان کٹدا بھی ہے تو ودتا بھی ہے کوئی ٹھوس چیز نہیں ایمان کے پیسے دیتے تھے خرید لیا دی اور لیا کے الماری سنبھال کے رکھ دی جس طرح اِس قرآن لے آنے پھر بڑے خوبصورت غلاف اندر بند کر کے تے الماری دے اتنے یا الماری اندر چھپ کے سنبھال کے رکھ چھڑنے چڑنے اے ہی سمجھا کہ قرآن دی عزت اے یہ قرآن تے ایمان دا تعلق یہی ہے کہ یہ سنبھال کے رکھ چمان کٹ دا بھی ودتا بھی ہے اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا میرے بندیاں دی ایک نشانی اے بھی ہے کہ اُنہ نے سامنے جس ویلے میرا قرآن پڑھیا جاندہ ہے میری کتاب دیتی لعبت اُنہ نے سامنے کی تھی جاندی ہے زَادَتْهُمْ ایمَانًا اُنہ دا ایمان بد رہا ہوں دا ایمان اندر اِذَا تا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بندہ جس ویلے کسی کبیرہ گناہ دا ارتکاب کرن لگتا ہے کوئی بڑا گنا کر لگتا کبیرہ گناہ وہ ہے, ہے جدی سزا اللہ نے خود مقرر کر دی سبی گناہ وہ نے کہ حالات دیکھ کے موقع دیکھ کے اس وقت دا حاکم جہا ہے وہ وہی سزا مقرر کر ہیں کبیرا گناہ کی ایک عام جی تعریف یہ ہے کہ جری سزا اللہ نے مقرر کر دی مثلا چوری ہے ہاتھ کٹ دینا اللہ نے سزا مقرر کر دی گنا بدکاری ہے اور اس طرح کبیر گنا قتل ہے حق. فرمایا جس ویسے کوئی مسلمان کبھی گناہ کرنے لگتا ہے نا یخرو جو من ہول او ایمان اور جسم چ نکل کے ایک پاس سے کھڑا ہوا ہے کبیرہ گناہ کرتے گنا کردے ہونے دے اندر ایمان نہیں موجود ہوں ایمان ایک پاس نکل کے کھڑا ہو جاتا جس ویسے وہ گنا تو فارغ ہو جی ہل il ایمان او دے بلے واپس آ جا لیکن او ایمان پہلے ورگا صاف ستھرا پہلے جیسا نکھریا ہوا پہلے جیسی آب و تاب والا نہیں ہوندا, او دے اندر کمی آ چکی او دی رونک اور چمک دمک جہی وہ کمی آ جاتی ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان ودا ہے اے بات سے اللہ کے بندیاں اندر ہے موجود کہ وہ نماز پڑھن لگے یہ سمجھنے میری زندگی دی آخری نماز ہے چلو اس مقام سے نہ صحیح اسی کم از کم اج تو یہ سوچ لیے کہ اے ساری زندگی دا آخری رمضان ہے اتو ہی شروع کر لیجیے یہ دل اندر بات بٹھا لیے کہ ہو سکتا ہے اے دے تو بعد کوئی رمضان میرے سے نہ آوے میں اللہ کو پہنچ چکا ہوا تو رمضان آؤ اگر یہ تھوڑی جی سوچ دل اندر بٹھا لیے تو شاید سارے عمل اندر کوئی بہتری اور ہوسن پیدا ہو جائے ہو خوبی آ جائے رمضان دی آمد پہ تبدیلیاں ہوں دی تگی رو نما ہو میں ارد کرنے لگا تھا کہ پچھلے سال یقن شوال تو لے کے عید دے دن تو لے کے شابان دے آخری دن تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ اور فرشتے نو حکم دین دینے کہ جنت نو سجاؤ جنت نو سجاؤ ابھی تو جھنڈیا اتے ہی لا لا کے تھک جانا جنت نو سجاؤ فرشتے جنت نو سجان دے دیتے ہیں فرمایا جس ویل شعبان دی آخری شام ہو جاندی ہے اور رمضان دی پہلی رات شروع ہو جاندی ہے کہ جنت اندر ایک عجیب و غریب قسم دی ٹھنڈی خوشبودار دار اور معطر ہَا چلتی ہے اس ہا دے چلن دا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ رمضان دی عزت اور اودے احترام اندر جنت نو سجایا گیا دی اج رمضان اللہ کا آ گیا سارا سال رمضان واسطے جنت نو سجایا جائے جس بندے نے رمضان دی عزت کر کے اس جنت اندر پہنچنا ہے کنی کی عزت ہو گی خدا سوچے ہی نہیں کرنی رمضان دی آمد پہ تبدیلیاں رو نماؤں نے ایک بہت بڑا تبیر آ ہے ساری کائنات اندر اگر اثر نہیں ہوں گا یہ ساڑھے انسان تے نہیں ہوتا ساری کائنات بدل دی رمضان دی آمد اسی واسطے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دی ساری مخلوق جو سخت ترین مخلوق انسان قرآن اندر شہادت موجود ہے اس بات پتھر کنی سخت چیز ہے پتھر بعض چٹانا ایسا نے کہ وہ ایٹدیا ہی نہیں بارود نہ یا بہت زیادہ محنت کرن تو بعد ٹھیک اللہ فرمانے لو انزلنا القرآن من اللہ اے حضرت انسان جہاں قرآن اص تیرے, تیرے اتارے ہے نا تیرے واسطے ناخل کیتا ہے نا یہ اگر کسی پہاڑ تے اسی اتار دین دے تے پہاڑ ٹٹ ٹٹ کے ریزہ رےزا ہو جاندا پہاڑ ٹٹ جاندا کتنے کہ دے دل اس قران دے اونل ٹٹے نے اور نرم ہوئے فرمایا انسان اللہ دی ساری مخلوق چوں سخت ترین مخلوق ہے اپنے دل نرم کر لئیے اپنے دل دی سختی نو دور کر لئیے اور او ایک کوئی نسخہ ہے اللہ اللہ اللہ قیامت والے لوگ عطا فرماوے کہ اسی نیکی دی متلاشی بن جائیے نیکی واسطے اسی ادھر ادھر لبتے فریے کہ کوئی موقع ملے کہ اسی نیکی کر لیے الحمد للہ میرے سامنے بیمار دی طرفوں کچھ درخواستیں موجود ہیں کسے سارے دوست نے اپنی ایک ہمشیرہ کی بیماری دا ذکر لکھیا ہے کہ وہ امریکہ اندر ہسپتال اندر داخل ہیں کافی عرصے تو بیمار نے اللہ تعالیٰ انہوں بھی اور دیگر بیماروں بھی صحت کاملا آجلا عطا فرما بیماری بہت بڑی آزمائش ہوں اللہ تعالیٰ سانو آزمائشاں تو محفوظ رکھنا ایک دو باتوں کی طرف دوستوں نے توجہ دلائی ہے ایک تو یہ کہ بعض احباب خود بھی اور بچیاں نو خصوصاً ایسا لباس نے کہ جنہ کے بنے رہے سویٹر یا اور کوئی لباس ایسا جنہوں نے جاندار بڑیا ہوئی ہیں. ہوں یا کسے شکل بنیا ہوسانی شکل ہو جانور کی شکل ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکلیں جڑی جنہیں, جنہیں اندر جانے انہوں دے بنان والے نو بنوان والے دو بڑی سخت وعید سنائی فرمایا المسبے رو بل مس رو تصویر بنا والا بھی تے بنوان والا بھی دونوں ہی جہنم چینکے جانا ایک حدیث اندر یہ بھی آدھا ہے کہ جان چیزوں کی تصویر بنائی ہوئے گی جاندار چیزوں نے وہ تصویر جہنم اندر پھینک کے اس شخص کو دے دی جان گیا اللہ فرمان کے میں تے جو کچھ بنایا انہاں اندر زندگی بھی پیدا کیتی تھی. تو کی اندر زندگی پیدا کر تے پھر جہنم چ نکلا اس واسطے ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جہاں تانور انسانوں دیا تصویر بنیا ہوئی نماز پڑھنے لگیا تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس بات ایک پردہ ایسا لٹکایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جی کچھ تصویر بنیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے واپس تشریف لے لیا فرمایا عائشہ وہ تصور ساری نماز اندر منو پریشان کردیا رہی نے شیطان وہاں کا تصور میرے سامنے پیش کرتا رہے امیت ہی این آ کے رام آ کے اپنا یہ پردہ اتو اتار دے جلدی نال تصویروں کو ختم کر دے تو احتیاط کرنی چاہیے بعد چیزاں سے تصویریں موجود نے جنہیں اندر ابھی مجبور ہاں مسلم میرا کوئی دوست اٹھ کے کہے کہ شناختی کارڈ پہ تاری جیب چی یہ سارے کو نہیں کام کیا کی گیا یہ بھی اندر مجبور شریعت اندر دو اصطلاح نے ایک اصطلاح ہے اختیار اور ایک ہے اضطرار اختیار دے ماہنے ہوں نے اپنی مرضی نال کوئی کام کرنا کر لو تے مرضی ہے نہ کرو تے گزارا ہو جانا ہے کوئی تیس قسم کا جرم نہیں آئے دونوں او کم وہ کام ہوں جا مجبورنوں کروایا جا رہا ہے تو اڈا کوئی اختیار اور دخل نہیں وہ نوٹ سے فوٹو چھاپن لگیاں ساڈے کولو پوچھیا نہیں گیا کہ چھاپ دیئے کہ نہ دیئے چھاپ دیتی یہ گنا ذمہ ہے جن یہ کام شروع کیا اس طرح شناختی کارڈ تے فوٹو پاسپورٹ تے فوٹو ایک وقت تھی کہ صرف مردہ کی فوٹو پاسپورٹ سے لگتی سی ایک ایسا نامراد وزیر مذہبی امور آیا جا ہن بھی اسلام دی تحقیق کر رہا ہے کہ اسلام دے حکم سچے نے کہ نہیں سچے انہیں عورتوں کی تصویر بھی شروع کرا دیتی فوٹو کہ شناختی اپنے پاسپورٹ سے اورتوں کی بھی تصویر ضروری ہونی چاہیے اللہ سے ہاں یہاں سارے چیزاں میں انہیں جب دے نا جن بھی کیتا تو اخترار اور اختیار اندر فرق رکھدہ ہوا جیت سا مرضی چل سکتی ہوئے، اللہ دے فرامین دے مطابق چلنا ہے اور اللہ دی نافرمانی تو بچتے رہنا چاہیے تو جیتے اِسی مجبور ہوئیے اتنے اللہ اس مجبوری دی وجہ نال، او دی رحمت دی امید ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں ایک ہور بات کسی دوست نے ہے کہ نماز دے دوران آمین کہن دی ہویاں بعض دوست بڑی بلند آواز نال آمین کہیں بعض بڑے آہستہ آواز نال آمین آمین کہ ان صحیح انداز کی ہونا چاہیے آمین نہ تے چیف کے کہنی چاہیے کہ پورا زور لگا دیتا جائے تے نہ آہستہ کہنی چاہیے کہ دائیں بائیں جڑے ایک دو تے ساتھی کھڑے نے وہ بھی نہ سن سک ایسی آواز ہونی چاہیے کہ جیسے اندر تسنو اور بناوٹ بھی نہ ہو ایسی آواز آہستہ بھی نہیں رکھنی چاہیے جہاں ڈر اور خوف ہوئے کہ آمین کیا پتا نہیں کی ہو جائے ڈرایا بھی بڑا گیا ہے نا حالانکہ آمین کے من سے بڑے ہی عمدہ نے کہ یا اللہ جہی میں درخواست دیتی ہے یہ قبول کر آمین دن یہ نماز سے درخواست دے رہا ہے نا بندہ اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا ہے وہ تاریف کرتا ہے دے پھر درخواست دن دی اللہ سڑ اونا لوگوں کے رستے تے قائم رکھی جنہ تے تیریاں مہربانیاں ہو گئی تیرے انعام ہو گئے تو جہے تیرے صحیح رستے تو ہٹ گئے جی وہ بچائی رکھی اخیر ہے آمین یا اللہ میری درخواست دلوقع. تو نہ زیادہ چیخنا چاہیے تے نہ ڈر اور خوف ہی اپنے تے تاری رکھنا چاہیے مل کے کہنی چاہیے اور جس ویلے مل کے مسلمان آمین کہیں تو انعام ادو یہ ملتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندے آمین کہیں نا درخواست پیش کر کے اللہ کی وارداہ اللہ نے فرشتے بھیجے ہوں وہ بھی نال آمین کہیں کہ آلہ ان نے محنت کی مشقت تی ہے تیرے کولو منگ بہ پیا یہ درخواست قبول کر لکا الملائکہ فرمایا جدی جی آمین مل آمین دنال اللہ کو پہنچ جاتی ہے اللہ اللہ او زندگی دے نو آ جس ویل مسلمان مل کے کہیں تبھی طور سے اس ویسے ایک آواز پیدا ہو حدیث دی الفاظ میں کہ صحابہ جس ویل آمین سب نماز اندر کہ مسجد نبوی چو ایک گونج پیدا کہ ایک گونج سنی جی لیکن چیخ کے کہنا اور سارا زور لگا کے کہنا کہ آداب کے خلاف دا اس واسطے سن ہم احتیاط کرنی چاہیے آخر سے میں اپنا ایک اور فرض ادا کرتا چلا جا وعدے کے مطابق سارے ایک دوست